قربانی قربانی کرنے والا شخص عید کی نماز نہ پڑھے آ کے قربانی کر دے تو اس کی قربانی جائز ہے دیکھیں عید کی نماز اگر نہیں پڑھی تو اس سے قربانی پر ڈائریکٹلی اثر تو نہیں آتا کہ قربانی تو اس کی ہو جائے گی بس شرط یہ ہے کہ عید کی نماز کم از کم شہر میں ایک جگہ پہ مکمل ہو چکی ہو سلام پھیر چکا ہو امام عید کی نماز نہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے گناہ کا کام ہے لیکن اگر اس نے عید کی نماز نہیں پڑھی تو بہرحال اس کی قربانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ عالم